باب نمبر بیس فتوح پر گزر اوقات جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ صوفی کا تعلق خاطر مکمل ہو جاتا ہے اور تقوی کے باعث اس کے زہد کی تکمیل ہو جاتی ہے تو اس وقت اس وقت لیے مقتضائے حال یہ ہے کہ وہ سب کو ترک کر دے اور توحید سریح اور کفالت کامل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر منکشف ہو جائے تو اس وقت اس کے باطن سے رنگا رنگ اور متنوع اہتمام کی ضرورت جاتی رہتی ہے یعنی اس کے دل سے فکرے معاش دور ہو جاتی ہے اور اس رتبے کا علم اس کو اس طرح ہوگا کہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اسے اپنے ہر کام کی سزا و جزا کا علم ہوتا رہے گا حتیٰ کہ اگر اس سے کوئی معمولی سی ایسی غلطی بھی سرزد ہو جائے جو شریعت کے اعتبار سے قابل مواخذہ ہے تو اس کو فوراً اسی وقت اور اگر اس وقت نہیں تو اسی دن یہ ضرور معلوم ہو جائے گا جیسے اسے کوئی کہہ رہا ہے مجھے اپنے اس گناہ کا اور اس خطا کا علم ہے جو اپنے غلام کے بارے میں مجھ سے سرزد ہوئی ہے کسی صوفی کے موزے کو چوہے نے قطر ڈالا جب انہوں نے وہ موزہ دیکھا تو بہت رنجیدہ ہوئے اور کہا کہ لو کنت من میزنی لم تستجہ ابلی بن القیتا بن شیبانہ اگر تو قبیلہ ذہل بنی شیبان سے ہوتا تو تیرے اونٹ کو اپنے لقیتا کیوں چرا لے جاتے اشارہ اس طرف ہے کہ اگر تو اہل توکل سے ہوتا تو تجھے اپنے موزے کے قطر جانے کا اس طرح افسوس نہ ہوتا یعنی جو ہوا وہ تیرے کیے کی سزا ہے جب صوفی اس منزل پر پہنچ جائے گا تو اس میں ہر کام کی جزا حاصل ہونے سے مزید خود خدا شناسائی حاصل ہوگی اور وہ صحیح طور پر مراقبہ اور محاسبہ نفس میں محصور ہو کر حقوق عبودیت کے ضائع کرنے سے محفوظ ہو جائے گا اور اس وقت صرف احکام الہی کے بجا لانے کا اس کو ہوش رہے گا اور غیر اللہ کی طاط و بندگی کے اثرات اس کے دل سے محض ہو جائیں گے اس وقت اس کو اس امر کا مشاہدہ ہو جائے گا کہ رس کا دینے والا صرف اللہ تعالی ہے اور وہی اس کا روکنے والا ہے یہ مشاہدہ جذبہ اور شوق سے حاصل ہو سکتا ہے علم و ایمان پر اکتفا کرنے سے حاصل نہیں ہوگا یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو رزقاً اور مالن مولا اور معنی جان لیتا ہے نہ کہ علماً اور ایماناً اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اور سریح توحید اور صرف سیل الہی کی توفیق اس کو عطا کرتا ہے ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک بار ان کو اپنے رزق کے حصول کی فکر دامنگیر ہوئی اور وہ اس کی تلاش میں جنگل کی طرف نکل گئے وہاں ایک پرندے کنبرا کو دیکھا جو اندھا لنگڑا اور بہت ہی ضعیف تھا درویش اس کو بہت ہی تعجب سے دیکھنے لگا اور یہ سوچنے لگا کہ اللہ تعالی اس کو اس آجزی و مجبوری کے باوجود کس طرح رزق دیتا ہوگا وہ بھی اسی فکر میں تھا کہ زمین پھٹی اور اس میں سے دو سکورے انجورے برآمد ہوئے ایک سکورے میں صاف دل رکھے ہوئے تھے اور دوسرے آپ خورے میں صاف پانی موجود تھا قبضہ نے وہ تل کھائے اور سیر ہو کر پانی پیا زمین پھر شک ہو گئی اور وہ دونوں آنجورے اس میں غائب ہو گئے یہ ماجرا دیکھ کر درویش کے دل سے طلب رزق کا خیال جاتا رہا اس نے کہا کہ اللہ تعالی مجھے اسی طرح رزق دے گا جس طرح اس قبضہ کو دیا تھا جب بندہ اس منزل پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے باطن سے گونا گوں کے حصول کا خیال رخصت ہو جاتا ہے اس وقت وہ کسی سے سوال کرنے کو عوام کا مرتبہ سمجھنے لگتا ہے یعنی وہ خیال کرنے لگتا ہے کہ کسی سے رزق مانگنا عوام کا کام ہے یعنی عام لوگوں کا کام ہے اور اس وقت سبب کو بھی ترک کر دیتا ہے اور خود مسلوب الختیار بن کر غیروں کا سہارا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے انعام کا مشاہدہ کرنے والا بن جاتا ہے اس وقت اس کا نصیبہ کا رزق خود بخود اس کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اور مولا کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں اور بڑی مداومت کے ساتھ افعال الہی کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے اور امر الہی جب حادث ہوتے ہیں تو اس کے نظارے سے اس پر تجلیات الہی کا انکشاف بصورت افعال الہی ہونے لگتا ہے تجلی ب افعال ایک مقام قرب ہے تجلی بطریق افعال قرب کا ایک مرتبہ ہے صوفی اس مرتبہ اور اس منزل سے ترقی کر کے تجلی بطریق صفات کے مرتبے کو پہنچ جاتا ہے اور اسی منزل اور مرتبے سے اس کو تجلی ذات کا حصول ہوتا ہے ان تجلیات میں مراتب یقین کی جانب ایک اشارہ ہے اور حقیقت توحید کے مقامات تمام اشیاء مقوفات سے اعلی اور برتر مقام پر ہیں جب صوفی پر افعال کے ذریعے ذریعے تجلیات کا نظول ہوتا ہے تو اس میں تسلیم و رضا کا جذبہ بدرجائے عتم پیدا ہو جاتا ہے اور تجلیات صفات سے حیت یعنی جلوہ حقیقی اور ان سے محبت پیدا ہوتی ہے تجلی بذات صوفی میں فنا اور بقا کی کیفیتوں کو پیدا کرتی ہے مرتبہ فنا اختیار و ارادے کے ترک اور فیل الہی سے وقوف کا نام فنا ہے یعنی اپنے ارادہ ہوا و خواہشات کو بالکل فنا کر دیا جائے ارادہ خواہش کی لطیف ترین صورت کا نام ہے یہ فنا فنائے ظاہری ہے اور خود شہود کی تجلیات کے ظہور سے وجود کے آثار کا مٹ جانا اور محفوظ ہو جانا فنائے باطن ہے یہ حالت تجلی ذات کی صورت میں جلوہ پذیر ہوتی ہے اور یہ اقسام یقین کی سب سے کامل ترین صورت یا قسم ہے جو دنیا میں میسر ہو سکتی ہے حکم ذات کی تجلی آخرت کے سوا اور کسی عالم میں ممکن نہیں ہے یہی وہ مقام ہے جس سے شب مراج میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بحرہ اندوز ہوئے اور لندرانی کہہ کر حضرت موسا علیہ السلام کو اس کے مشاہدے سے منع کر دیا گیا تھا روایت البصیرت یہ جو کچھ میں نے تجلی کے سلسلے میں کہا ہے تو یہاں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ تجلی سے یہاں ہماری مراد بصیرت ہے یا درجۂ یقین کے مراتب بندہ تجلی کے ابتدائی اقسام کی منزل پر پہنچ جائے گا یعنی دوسروں کے فیل سے قطع نظر کر کے صرف فیل الہی کا مطالعہ کرے گا تو اس وقت اس کو مختلف اقسام کی فتوحات حاصل ہوں گی فتوح کو رد نہیں کرنا چاہیے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی کو بغیر طلب اور توقع کے خلاف رزق مل جائے تو چاہیے کہ اس کو قبول کر لے اور جو رزق اس کے پاس موجود ہے اس میں اس سے وسعت پیدا کرے اور اگر یہ رزق پانے والا غنی ہے اس کو اس کی حاجت نہیں ہے تب بھی اس کو واپس نہ کرے بلکہ ایسے شخص کو دے دے جو اس سے زیادہ ضرورت مند ہے یہ حدیث شریف اس عمر پر دلالت کرتی ہے کہ ایک شخص اس نیت سے اپنی ضرورت سے بھی زیادہ قبول کر سکتا ہے کہ وہ اس کو ایسے دوسروں پر خرچ کرے کر دے گا جو اس کے ضرورت مند ہوں گے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ وہ کسی طرح اس رزق کو قبول نہیں کرے گا جبکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ عطائے رسق فیلے الہی ہے پس صوفی جب یہ فتوح حاصل کر لے تو اس کو ضرورت مندوں پر خرچ کر دے وہ لوگ جو اس کو خرچ کرنے سے روکے رکھتے ہیں وہ اس کو اس وقت خرچ کرتے ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ خاص علم ہو جاتا ہے کہ انہوں نے جو کچھ لیا ہے وہ بھی حق یعنی درست ہے اس کا خرچ بھی حق ہے اس وقت یعنی اس علم کے بعد یہ حضرات اس فتوح پر تصرف کرتے ہیں عطا قبول کرنا شیخ ابو ذرا رحمتہ اللہ علیہ طاہر نے اپنے شعی کے ساتھ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے کچھ عطا فرماتے تھے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ اس شخص کی مرحمت فرما دیں جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لے لو اور اور ریا تو اپنے خرچ میں لے لو اور یا تو اپنے خرچ میں لے آؤ یا دوسروں کو دے دو جب تمہارے پاس ایسا کوئی مال آئے جس کی تم کو ضرورت نہیں ہے اور نہ تم نے اس کو مانگا تھا تو اس کو قبول کر لو اور جو نہ آئے اس کی تمام مت کرو حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث شریف کی وجہ سے ابن عمر ردی اللہ تعالی عنہما کسی سے کوئی چیز طلب نہیں کرتے تھے اور اگر کوئی ان کو کچھ عطیہ میں پیش کرتا تو اس کو بھی کبھی رد نہیں کرتے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احکام کے ذریعے صحابہ کرام ردوان تعالی علیہم اجمعین کو اس طرف اچھی طرح مائل کر دیا تھا کہ وہ اللہ تعالی کے افعال کا بغیر مطالعہ کریں اور اپنی تدبیر ترک کر کے اللہ تعالی کی حسن تدبیر کا مشاہدہ کریں علم حال کیا ہے حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمتہ اللہ علیہ سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ علم حال کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا ترک تدبیر کا نام علم حال ہے اگر یہ بات کسی ایک میں بھی روئے زمین پر پائی جائے تو وہ اوتادین بن جائے یعنی ترک تدبیر کلیتاً کسی میں بھی نہیں پایا جاتا حضرت زید بن خالد رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی شخص کو اس کے بھائی یعنی مسلمان سے بغیر مانگے کچھ ملے اور نہ وہ احسان جتاتا ہو تو چاہیے کہ اس کو قبول کر لے اس لیے کہ ایسی چیز رزق اللہ ہے کہ خداوند وند نے اپنی طرف سے اس کے پاس پہنچایا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رزق کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے تو وہ خطروں سے مامون و مصون ہے خطرہ تو اس شخص کے لیے ہے جو رزق اللہ کو رد کرتا ہے اس لیے کہ جو شخص آئے ہوئے رزق کو رد کرتا ہے تو اس کا نفس اس پر مسلط ہو جاتا ہے اور یہ نفس اس کو بتاتا ہے کہ اگر یہ رزق قبول کر لیا تو خلق کی نظر سے گر جاؤ گے لہذا اس کو واپس کر دینا ہی بہتر ہے لیکن جو اس کو قبول کر لیتا ہے اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے یا ریاکاری کا اندیشہ نہیں ہے بلکہ اس قبولیت سے اس کا مصدق اس کا صدق اور اخلاص ظاہر ہوگا کہ دوسروں سے قبول کر کے حاجت مندوں کو پہنچا رہا ہے اسی طرح یہ دونوں حالتوں میں زاہد ہے دوسرے لوگ اس کو نظر استحسان سے دیکھیں گے اور لوگوں کو اس کی حالت فقر کا علم کم ہوگا یہی وہ مقام ہے جہاں زحد الزہد <فززوحد> ثابت ہوتا ہے یعنی زہد میں زہد اہل فتوح کے مختلف احوال اہل فتوح میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو علم ہوتا ہے کہ ان کے پاس فتوحات آئیں گے اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ ان کو فتوحات کی آمد کا علم نہیں ہوتا بعض وہ ہیں جو فتوح یعنی نظرانہ کا مال نہیں کھاتے بجز اس صورت میں کہ ان کو پیشتر علم اس کا اللہ کی طرف سے ہو گیا ہو یعنی نذرانوں کا مال اس وقت کھاتے ہیں جب اللہ تعالی کی طرف سے ان کو علم ہو جاتا ہے کہ اس کو کھا لینا چاہیے بعض ایسے ہیں کہ خدا کی طرف سے علم کا انتظار کیے بغیر ہی فتوح کا استعمال کر لیتے ہیں کہ ان کا ہر فعل خدا کا فعل ہوتا ہے اور یہ شخص اس شخص سے بڑھ کر ہے جو تقدم علم کا منتظر ہوتا ہے اس وجہ سے ان کو اللہ تعالی کے ساتھ معیت کامل حاصل ہے اور ترک اختیار میں ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ارادے اور ذاتی علم کو فنا کر دیا ہے ان میں بعض وہ صوفیاں ہیں جن کے پاس فتوح اس طرح آتی ہے کہ ان کو پہلے سے اس کا علم نہیں ہوتا یا وہ اللہ کی طرف فیل کی نسبت کریں یا فیل الہی کا اس میں مشاہدہ کریں ایسے لوگ شراب محبت سے سرشار ہو کر محض مشاہدۂ نعمت ہی کے ذریعے رزق حاصل کر لیتے ہیں البتہ کبھی کبھی یہ شراب محبت مخصوص نعمت کے تغیر سے مقدر بھی ہو جاتی ہے لیکن یہ حال پہلی دو حالتوں کے مقابل کمزور تر ہے کیونکہ بقول صدیقین اس حال میں محبت و صداقت کی کمزوری پائی جاتی ہے صاحب فتوح صرف فتوح میں بھی اشارہ غیبی کا منتظر رہتا ہے جس طرح صاحب فتوح کے قبول کرنے میں علم الہی کا منتظر رہتا ہے اسی طرح کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صاحب فتوح اس نذرانے اور تحفے کے خرچ کرنے میں بھی علم یعنی اشارۂ اللہی کا منتظر رہتا ہے اس لیے کہ جس طرح نفس فتوح کو قبول کرنے پر ابھارتا ہے اور پشت پناہی کرتا ہے بہرحال کامل ترسوفی وہ ہے جو فتوح کے قبول کرنے اس کے خرچ کرنے دونوں میں مختار اور آزاد ہو بشرط یہ کہ صحت تصرف کی تحقیق اس کو ہو چکی ہو اس لیے علم کا انتظار یعنی دونوں صورتوں میں یعنی قبول فتوح اور خرچ فتوح میں اسی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ تہمت نفس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ رد و قبول یا قبول و خرچ میں شائبہ نفس تو نہیں ہے اور جب شائبہ نفس باقی نہ رہے یعنی التظام نفس، التظام نفسانیت دور ہو جائے اور علم سری حاصل ہو جائے تو پھر نئے علم کی اثر نہ ضرورت باقی نہیں رہ بلکہ اس وقت اس کی حالت شخص کی طرح ہو جاتی ہے جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث قدسی ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کی قوت سماعت اور قوت بسارت بن جاتا ہوں اب پھر وہ میرے ہی ذریعے سے سنتا ہے اور میرے ہی ذریعے سے دیکھتا ہے اور بولتا ہے بس اس طرح جب فطوخ کی خود سوفی کو صحیح معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وہ صحیح تصرف بھی کر سکتا ہے مگر یہ صفت بہت ہی انقا ہے کبریت احمر کی طرح ناپید ہے ہمارے شیخ ضیاء الدین ابو النجیب سہروردی رحمتہ اللہ علیہ شیخ حمد الدباس رحمتہ اللہ علیہ کا یہ ارشاد بیان فرماتے تھے کہ شیخ دباس نے فرمایا میں فضل کے کھانے کے سوا دوسرا کھانا نہیں کھاتا اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ خواب میں کسی شخص کو بتا دیا جاتا ہے کہ میرے حماد حماد دباس پاس کوئی چیز بھیجی جائے بلکہ خواب دیکھنے والے کو یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ اتنی مقدار میں بھیجی جائے اور ادھر شیخ حماد دباس رحمتہ اللہ علیہ اپنے خواب میں مشاہدہ کر لیتے تھے کہ تمہارے لیے فلاں شخص پر یہ چیزیں اتاری گئی ہیں یعنی خواب میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ چیزیں بطور نذرانہ تمہارے حضور میں پیش کرے شیخ حماد دباس فرمایا کرتے تھے کہ جو جسم رزق فضل خدائی یعنی خدائی رس سے پرورش پاتا ہے وہ بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے خدای رسک یا رسق فضل سے مراد وہ فتوحات ہیں جو صحیح طریقے پر اہل باطن کو حاصل ہوں بہرحال جن کو یہ فتوحات حاصل ہوتے ہیں وہ اللہ تعالی کی طرف سے غنی اور تونگر بنا رہتا ہے یعنی وہ غنی باللہ ہوتا ہے شیخ واسطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نیازمند ہونا مریدین کا بہترین درجہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق سے بے نیاز ہو جانا صدیقین کا اعلیٰ مرتبہ اور درجہ ہے شیخ ابو سعید الخراز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عارف کی تدبیر خدا کی تدبیر میں فنا ہو جاتی ہے اس لیے فتوح حاصل کرنے والا اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کرتا ہے فتوحات کے بارے میں چند حکایات اس سلسلے میں بہت سے واقعات بیان کیے گئے ہیں اور بہت سی حکایتیں مشہور ہیں ان تمام حکایتوں میں یہ حکایت سب سے خوب ہے کہ کسی شخص نے شیخ نوری رحمت اللہ علیہ کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے اور سوال کرتے ہوئے دیکھا اس شخص کو ان کی یہ حرکت بہت ناگوار گزری اور وہ حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کی پا... کے پاس ان کی شکایت لے کر آیا اور ان سے یہ وا بیانیا حضرت جنید رحمت اللہ علیہ نے اس شخص سے کہا کہ تم کو نوری رحمتہ علیہ کا یہ سوال کرنا ناگوار نہ نہیں گزرنا چاہیے اس لیے کہ نوری رحمت اللہ علیہ لوگوں سے سوال نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ تو لوگوں کی آخرت کی کچھ ضرورتیں پوری کر رہے ہیں اور لوگ اس طرح اجر پا رہے ہیں کہ ان کا اس میں کچھ نقصان نہیں ہے شیخ جنید رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمانا ایسا ہے جیسا کہ کسی کا مقولہ ہے کہ دینے دینے والا ہاتھ ہاتھ لینے والے والے سے سے بہتر ہے یعنی دینے والا ہاتھ ہمیشہ لینے والے ہاتھ سے سربلند اور اونچا رہتا ہے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد شیخ جنید نے فرمایا کہ ترازو لاؤ چنانچہ ترازو لائی گئی اور آپ نے ایک سو درہم اس میں تولے اور پھر ایک مٹھی بھر کر درہم ان سو درہموں میں ڈال دیے شخص سے جو شخص نوری رحمت اللہ علیہ کی گداگری کی شکایت لے کر آیا تھا کہا کہ انہیں شیخ نوری کے پاس لے جاؤ راوی کہتا ہے کہ میں اپنے دل میں سخت متردد تھا اور سوچتا تھا کہ شیخ جنید رحمت اللہ علیہ نے پہلے تو ان کی تعداد معلوم کرنے کے لیے تولا تھا پھر تلے ہوئے میں بغیر گنے درہم یعنی مٹھی بھر کیوں ملا دیے حالانکہ وہ بہت درویش انسان ہیں اس تردد کے باوجود میں شیخ جنید رحمت اللہ علیہ سے اس کا راز معلوم کرنے کی جرت نہیں کر سکا اب مجھے شرم محسوس ہوئی پھر میں تھیلی لے کر شیخ نوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کو تھیلی پیش کی انہوں نے ترازو منگا کر سو دھرم کر الگ کر دیے اب مجھ سے کہا کہ یہ ان کو واپس کر دو اور کہا کہ میں تمہاری کوئی چیز قبول نہیں کرتا مگر سو درہم سے زیادہ جس قدر درہم تھے یعنی مٹھی بھر کر شیخ جنید نے جو ملائے تھے وہ لے لیے یہ حال دیکھ کر مجھے پہلے سے زیادہ تعجب ہوا تو میں نے شیخ نوری سے اصل معاملہ دریافت کیا فرمانے لگے شیخ جنید بہت ہی دانش مند شخص ہے چاہتا ہے کہ رسی کو دونوں طرف سے پکڑے رہے سو درہم وزن کر کے مجھے ثواب کی نیت سے بھیجے اور ایک مٹھی بغیر وزن کیے اس میں محض اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے ملا دیے بس میں نے اس میں سے وہ درہم لے لیے جو محض اللہ کے لیے ملائے گئے تھے اور وہ لوٹا دیے جو انہوں نے اپنے نفس یعنی ثواب کے حصول کے لیے بھیجے تھے میں یہ سو درہم لے کر حضرت جنید رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام حال کیا سنایا روئے سن کر حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور فرمایا کہ نوری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنا مال لے لیا اور ہمارا مال واپس کر دیا غیبی امداد ہم نے اپنے شیخ کے ہمراہیوں میں سے ایک صاحب سے یہ واقعہ سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہمارے شیخ محترم نے فرمایا آج ہم کو ایک چیز کی ضرورت ہے جو مجھے معلوم ہے تم لوگ اپنی خلوت گاہوں میں جاؤ اور اللہ تعالی سے سوال کرو بس اللہ تعالیٰ تم کو جو فتوح فرمائے یعنی جس چیز کا انکشاف تم پر ہو وہ مجھے آ کر بتا دو چنانچہ حسب ارشاد ہم سب نے ایسا ہی کیا پھر ہم ان کے پاس واپس آئے ہم میں ایک صوفی اسماعیل البت ہی بھی تھے جب سب لوگوں نے اپنی اپنی معلوم شدہ چیزیں بتائیں تو انہوں نے ایک کاغذ پیش کیا جس میں تیس دائرے بنے ہوئے تھے وہ کاغذ پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میری فتوح یہ ہے یعنی مجھے غیب سے یہ ملا ہے شیخ نے وہ کاغذ اپنے دستے مبارک میں لے لیا ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک شخص خانقاہ میں آیا جس کے پاس سونا تھا اس نے وہ سونا شیخ محترم کے ہاتھ میں دے دیا شیخ نے وہ سونے والا کاغذ کھولا تو اس میں تیس اشرفیاں تھیں اور شیخ نے وہ اشرفیاں شیخ اسماعیل البطائی کے دائروں والے کاغذ پر رکھیں تو ہر ایک اشرفی ٹھیک دائرے میں آ گئی اس وقت شیخ محترم نے فرمایا کہ یہ فتوح شیخ اسماعیل ار کی ہے اب اس مکاشفے کا مفہوم تمام حاضرین یعنی مریدین کو سمجھایا حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر گیلانی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ میں نے سنا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کے پاس کسی کو بھیجا اور کہلوایا کہ تمہارے پاس فلاں شخص کا غلہ اور سونا بطور امانت رکھا ہے تم اس میں سے مجھے اتنا غلہ اور سونا دے دو اس شخص نے جواب میں عرض کیا کہ امانت میں کس طرح امانت میں میں کس طرح تصرف کر سکتا ہوں یعنی میں امانت سے کس طرح آپ کو دے سکتا ہوں اگر آپ سے اس عمر میں فتوہ لوں تو کیا آپ جواز کا فتوہ دے دیں گے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے اس کے اس عذر کے باوجود حضب طلب سونا اور غلہ دینے پر اسرار کیا اور اس نے اس حسن زن کی بنا پر جو شیخ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے تھا تو مطلوبہ غلہ اور سونا دے دیا اس کے بعد اس امین کو امانت رکھنے والے کی طرف سے نواحی عراق سے خط ملا جس میں تحریر تھا کہ اتنا اتنا سونا اور غلہ میری امانت سے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کر دو یہ بئینہ وہی مقدار تھی جو شیخ عبد القادر جیلانی قدر العزیز نے شخص سے طلب کر لی تھی جب اس کو یہ خط مل گیا حضرت شیخ نے امین کو توقف کرنے پر ملامت فرمائی اور فرمایا کہ کیا تم فتوح کے بارے میں یہ خیال کرتے ہو کہ ان کے اشارے صحت پر مبنی نہیں ہوتے یعنی دیکھا میرا اشارہ صحیح نکلا یا نہیں بندے کا اللہ کے ساتھ معاملہ اگر بندے کے معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہوں اور وہ اپنی خواہشات کو رضائے الہی میں فنا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے دنیا کے غموں کو دور کر دیتا ہے اس کے قلب کو غنی بنا دیتا ہے اور اس پر رفق کو مدارہ کے دروازے کھول دیتا ہے بعض فقرہ کے دل پر جو ہجوم افکار طاری رہتا ہے اس کا سبب یہی ہے کہ صوفی کا اللہ کے ساتھ شغل کامل نہیں ہوا ہے اور اس کی مشغولیت مکمل نہیں ہے اور حقائق عبودیت کی رعایت میں ابھی کوتاہی ہے یعنی حقائق عبودیت مکمل طور پر ادا نہیں ہو رہے ہیں بس جس قدر ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کم ہوگا وہ اتنے ہی دنیا میں مبتلا ہوں گے اور وہ پورے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں تو افکارے دنیا سے ان کا واسطہ نہیں رہے گا ان کی قنات اور روحانیت میں ترقی ہوگی حضرت عوف ابن عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے تین سو ساٹھ مخلص احباب تھے اور وہ ہر ایک کے پاس ایک دن ٹھہرتے اس طرح ان کا پورا سال مہمانی میں گزر جاتا ایک اور صاحب تھے ان کے تیس مخلص دوست تھے وہ بھی ہر ایک کے پاس ایک دن ٹھہرتے اس طرح ان کا ایک مہینہ مہمانی میں گزر جاتا ایک اور صاحب تھے ان کے سات بھائی تھے وہ ہفتے میں ایک ایک دن ہر ایک کے یہاں ٹھہرتے اس طرح ایک ہفتہ مہمانی میں گزر جاتا تا. یہ سب میزبان بھائی جانے پہچانے لوگ تھے آپس میں مغایرت نہیں تھی جب کسی کو حق تعالی کامل خدا رسیدہ شخص کی خدمت میں لگا دیتا ہے تو یہ ایک بہت ہی خوشگوار نعمت ہوتی ہے رزق شوم نہیں بلکہ مبارک ہے ایک شخص شیخ ابوالمسعود رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا شیخ ابو مسعود رحمتہ اللہ علیہ بہت ہی خدا رسیدہ صاحب حال. اشیاء کائنات میں فیل الہی کے رموز سے واقف تھے اپنے حال میں متمکن اور اختیار کی نفی کرنے والے تھے بلکہ ترک اختیار میں وہ تمام مقدمین صوفیہ سے ممتاز تھے ان کی روحانیت کے اعلیٰ مراتب اور قوت و تمکین کا مشاہدہ تو ہم نے بھی کیا ہے اس شخص نے شیخ حضرت شیخ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس روزانہ کچھ روٹیاں بھیج دیا کروں لیکن پھر مجھے صوفیہ کا یہ قول یاد آتا ہے کہ مال نجس ہوتا ہے معلوم شوم یہ سن کر شیخ ابو مسعود رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی معلوم شوم کو ہمارے واسطے پاک و صاف کر کے بھیج دیتا ہے تو پھر ہم کس طرح اس رسک کو نہ کہیں اور اس کے اس فیل کو ہم دیکھتے ہیں بس وہ جو کچھ ہمارے حصے کا آتا فرماتا ہے اس کو ہم مبارک سمجھتے ہیں اس کو شوم نہیں سمجھتے شوم غذا سے ان شراحے خاطر نہیں ہوتا شیخ ابو ذرا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیوخ کے حوالوں سے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ابو بکر بن شاہجان رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابو بکر القطانی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ واقعہ سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اور عمر المکی اور عیاش بن المہدی تیس سال تک اس طرح ایک ساتھ رہے کہ ہم صبح کی نماز ظہر کے وضو سے پڑھا کرتے تھے یعنی زہر، اثر، مغرب عیشا اور فجر سب ظہر کے وضو سے ادا ہوتی تھیں ہم لوگ مکہ میں بحالت تجرد بیٹھتے تھے اور ہمارے پاس ایک پیسہ برابر مال بھی نہیں تھا اکثر ایسا ہوتا کہ ہم ایک ایک دو, دو اور تین تین چار چار پانچ پانچ دن بھوکے رہتے لیکن ہم کسی سے سوال نہیں کرتے تھے جب کبھی کچھ فتوح حاصل ہوتی اور وہ بغیر سوال یا پیسے کے ہمارے پاس آتی تو ہم قبول کر لیتے اور کھا لیتے اگر ایسا نہیں ہوتا یعنی فتوحات حاصل نہیں ہوتی تو بھوکے رہتے جب بھوک بہت شدید لگتی اور اندیشہ ہوتا کہ اب فرائض کے ادا کرنے کی بھی طاقت جسم سے ختم ہو رہی ہے تو ہم لوگ ابو سعید رحمت اللہ علیہ خراس کے پاس چلے جاتے وہ ہم کو طرح طرح کے کھانے کھلاتے بس ان کے علاوہ اور کسی کے پاس ہم نہیں جاتے تھے ان شراح خاطر ان کے کھانے ہی سے ہم کو حاصل ہوتا تھا اس لیے کہ ہم ان کے زہد و تقوی سے خوب واقف تھے یعنی ہم کو یقین ہوتا تھا کہ ان کا مال مال شوم نہیں ہوگا کسی شخص نے ابو, س... ابو یزید رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کوئی کام تو کرتے نہیں پر آپ کی معاش کہاں سے آتی ہے حضرت نے جواب دیا کہ تو دیکھتا ہے کہ میرا مولا جو کتے اور خنزیر کو روزی دیتا ہے کہ وہ کیا ابو سعید کو روزی نہیں دے گا سلمہ... سلمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ راضی سے یہ روایت سنی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے مظفر ال कार مینی۔ کی زبان سے سنا ہے وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالی سے اپنی کوئی حاجت بیان نہ کرے کسی بزرگ نے دریافت کیا گیا کسی بزرگ سے دریافت کیا گیا کہ فقر کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ حاجت کا دل میں پیدا ہونا اور سوائے رب کے ہر ایک کی جانب سے اس کا مٹ جانا کسی اور سے نہ کہنا یعنی تم لوگوں سے تمام لوگوں سے رشتہ طلب منقطع ہو جانا فقر ہے کسی بزرگ نے کہا کہ فقیر کا خیرات لینا اس ذات کی طرف سے ہے جو اس کو دیتا ہے یعنی جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے ملتا ہے. اس شخص کی طرف سے نہیں ہے جس کے ہاتھ سے خیرات ملی ہے اور جس شخص نے درمیانی واسطوں سے قبول کیا بس وہ نام کا درویش ہے کیونکہ اس کی ہمت پست ہے ہمارے شیخ ابو النجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مشایخ کے واسطوں سے بیان فرماتے تھے کہ شیخ سلیمان الدارانی نے فرمایا ہے زاہدوں کا آخری قدم یعنی آخری منزل توکل کرنے والوں کا پہلا قدم ہے یعنی زاہدوں کی آخری منزل توکل کرنے والوں کی پہلی منزل ہے رہبانیت منع ہے روایت ہے کہ ایک عارف نے دنیا سے اس قدر کنارہ کشی اختیار کی کہ لوگوں سے بچ کر جنگل میں نکل گئے اور یہ عہد کر لیا کہ میں کسی شخص سے کوئی چیز طلب نہیں کروں گا میرا رزق خود میرے پاس آئے گا تب کھاؤں گا چلتے چلتے وہ ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچا اور وہاں سات دن تک بیٹھا رہا لیکن کھانے کی کوئی چیز نہیں ملی یہاں تک کہ موت کے قریب پہنچ گیا اس وقت اس نے اللہ تعالی کے حضور میں عرض کیا کہ لاہی اگر تو مجھے زندہ رکھنا چاہتا ہے تو میرا رزق مجھے عطا فرما دے جو تو نے میری قسمت میں لکھ دیا ہے ورنہ مجھے موت دے, دے اس کے جواب میں اللہ تعالی کی طرف سے ان کو الہام ہوا کہ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں میں تم کو اس وقت تک رزق نہیں دوں گا جب تک تم بستی میں نہ جاؤ اور لوگوں کے ساتھ رہنا سہنا نہ شروع کر دو اس الہام کے بعد وہ شہر میں داخل ہوئے اور لوگوں سے ملے جلے اسی وقت کوئی ان کے لیے کھانا لایا اور کسی نے پانی پیش کیا کہ وہ خوب کھا پی چکے تو ان کو کچھ دہشت ہوئی اس وقت حاطف غیبی نے ان سے کہا کہ تم چاہتے تھے کہ دنیا تیاگ کر نظام عالم اور حکمت الہی کو باطل کر دوں کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی قدرت کے ہاتھوں رزق دینے سے زیادہ محبوب و مرغوب یہ ہے کہ بندے بندوں کو رسک پہنچائیں نظریہ توحید اگر درست ہے تو اسباب معدوم ہو جاتے ہیں بہرحال جو صوفی فتوحات پر تکیہ کیے ہے اس کا خوگر ہے اس کے لیے انسان کا ہاتھ اور فرشتوں کا ہاتھ ہی یکساں ہے وہ قدرت و حکمت میں کوئی فرق نہیں کرتا اس کے لیے جنگلوں میں پھرنا اور قطع تعلقات کر کے بیٹھ جانا دنیاوی اسباب کا گرویدہ بن جانا یکساں ہی ہے کہ جب اس کا نظریہ توحید درست ہوگا تو انسان کی نظر سے تمام دنیاوی اسباب معدوم ہو جائیں گے معاش کا دروازہ کلید قدرت الہی سے کھولو محمد اسکاف رحمتہ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ میں نے یاہیا بن معاد راضی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ جس نے معاش کے دروازے کو قدرت کی کلید کے بغیر کھولنا چاہا وہ مخلوق, مخلوق کے سپرد کر دیا گیا یعنی اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے. ایک عابد و زاہد اپنا بیان کرتے ہیں کہ میں اچھا خاصا پیشاور شخص تھا خدا کو یوں منظور ہوا کہ میں اسے ترک کر دوں اسی وقت میرے دل میں یہ بات کھٹکنے لگی کہ معاش کہاں سے آئے گی اس دم حاطف غیب نے مجھے آواز دے کر کہا کہ تم دنیا کو چھوڑ کر میری طرف راغب ہو بس سبب محبت لیکن افسوس کے رسک کے معاملے میں مجھ پر تہمت لگاتے ہو یہ تو میرا ذمہ ہے کہ میں اپنے دوستوں میں سے ایک دوست کو تیرا خادم بنا دوں یا ایک منافق کو جو میرے دشمنوں میں سے ہوں تیرا مسخر اور محکوم کر دوں یعنی ہر ایک تجھے رسک پہنچائے گا اب جس کو تو پسند کرے صوفی دنیا کا مخدوم بننا پسند نہیں کرتا پس صوفی کا روحانی مقام درست اور وہ اپنی خواہشات سے الگ تھلگ ہو گیا اور کسی شوق سے اس کا تعلق باقی نہ رہا تو اس وقت وہ اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے کہ دنیا اس کی خدمت کرے اور اس کی خادمہ بن کر رہنا پسند کرے گی مگر وہ اس کا مخدوم بننا پسند نہیں کرے گی بلکہ فتوح خور یعنی صاحب فتوح نفس کی ہر خواہش اور ہر جمبے کو ایک گناہ اور جرم سمجھے گا حکایت ایوبال رحمت اللہ روایت ہے کہ حضرت امام احمد بن حمبل رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آٹا خریدا اس وقت کوئی قلی یا حمال وہاں موجود نہ تھا آخر کار ایوب نامی حمال اتفاق سے مل گیا امام احمد بن حمبل رضی اللہ عن وہ آٹا اٹھوا کر گھر لائے حضرت امام احمد نے ایوب حمال کو اجرت دی جب اجرت آئے تو دیکھا کہ گھر کے لوگوں نے تمام آٹے کی روٹیاں پکا لی ہیں اور چونکہ روٹیاں بہت ہو گئی تھیں اس لیے سکھانے کے لیے اس تخت پر پھیلا دی تھی اب ایوب حمال نے انہیں دیکھ لیا تھا ایوب ہمیشہ روزے سے رہا کرتے تھے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فرزند صالح سے کہا کہ تم ایوب کو روٹی دے دو صالح نے ایوب کو دو روٹیاں دیں مگر انہوں نے واپس کر دیں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انہیں یہاں رکھ دو جب کچھ دیر گزر گئی تو انہوں نے فرمایا ایوب رحمت کو روٹیاں دے دو اس بار جب صالح نے ان کو روٹیاں دیں تو انہوں نے لے لیں صالح بہت تعجب کرتے ہوئے واپس آئے تو امام احمد نے ان سے فرمایا کہ تم پہلی دفعہ روٹیاں واپس کرنے اور دوبارہ لے لینے پر حیران ہو انہوں نے کہا جی ہاں حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایوب ایک نیک اور صالح مرد ہیں پہلی مرتبہ جب انہوں نے روٹیوں کو دیکھا تو ان کے نفس میں ان کی خواہش پیدا ہوئی چنانچہ ان کی نفسانی خواہش کو پورا کرتے ہوئے جب ان کو روٹیاں دی گئیں تو انہوں نے واپس کر دیں کہ وہ نفس کی خواہش کو پورا کرنا نہیں چاہتے تھے جب وہ ملنے سے مایوس ہو گئے تو تو دوبارہ ہم نے ان کو بھیجی اور انہوں نے اس کو فتوح جان کر قبول کر لیا یہ حالت ارباب صد کی ہے اگر وہ کبھی سوال کرتے ہیں تو صحیح علم کے ساتھ سوال کرتے ہیں اور اگر سوال سے رکھتے ہیں تو وہ بھی ایک حال اور ایک روحانی کیفیت ہوتی ہے اور جب کسی چیز کو قبول کرتے ہیں علم کے بعد یعنی جب شبہ دور ہو جاتا ہے قبول کرتے ہیں ہیں. بے ضرورت طلب کرنے والا صوفی نہیں ہے وہ صوفی جس کو فتوح کا حال میسر نہیں ہوا یعنی فتوح کا مرتبہ اسے پوشیدہ ہے تو اس کے لئے صحیح علم کی شرط کے سوال یا قصب کی اجازت ہے مگر وہ سائل جو ضرورت کے وقت کے بغیر اور حاجت سے زیادہ طلب کرے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ارباب تصوف سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حضرت عمر کھانا دے دو انہوں نے کہا جی میں نے کھانا دے دیا حضرت عمر عد اللہ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کی بغل کے نیچے ایک جھولی روٹیوں سے بھری ہوئی تھی اس وقت حضرت عمر نے اس سے دریافت کیا کہ تیرے اہل و عیال ہیں اس نے کہا نہیں حضرت عمر رد اللہ نے فرمایا کہ تو سائل نہیں ہے بلکہ سوداگر ہے یہ کہہ کر اس کی جھولی لے لی اور ضرورت مند حضرات کے سامنے خالی کر دی اور اس کے درے مارے فقر عذاب بھی ہے اور ثواب بھی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابھی طالب سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے دنیا میں فقر میں ثواب بھی رکھا ہے اور فقر میں عذاب بھی رکھا ہے وہ فقر جس میں ثواب موجود ہے اس کی علامت یہ ہے کہ صاحب فقر کے اخلاقوں کو اخلاق نیک ہوں اپنے رب کا اطاط گزار بندہ ہو اپنے حال کی شکایت لب پر نہ لائے اپنے فقر پر اللہ تعالی اعلی کا شکر بجا لائے اور وہ فخر جس میں عذاب ہے اس کی علامت یہ ہے کہ صاحب فخر کے اخلاق برے ہوں اور اپنے رب کا نافرمان ہو اپنے فخر پر بہت شکوہ شکایت کرے اور حکم الہی یا تقدیر پر غصہ کرے اسی لیے صوفیاء کرام کا طریقہ یہ رہا ہے کہ خواہ ان کو فتو حاصل ہو یا وہ علم کے ساتھ سوال کریں ہر موقع پر وہ حسنِ ادب کو ملحوظ رکھتے اور ہر بدلتی ہوئی حالت کے ساتھ اپنی صداقت کا ثبوت پیش کرنے میں کوتاہی نہیں کرتے